باب السلام السلام جائز في المکیلات والموظونات والمعدودات التي لا تتقاوتك الجوز والبيز والمزروعات ولا يجوز السلم في الحیوان ولا في اطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبت جرزا آج مولانا ہم سلم کے بارے میں پڑھیں گے بھائی یاد رکھیے بیعہ سلم وہ بیعہ ہے جس کے اندر سمن تو آج حوالے کیے جائتے ہیں جس وقت آقد ہو سمن اسی وقت حوالے کیے جاتے ہیں جس کے مبیعہ کچھ معلوم مدت کے بعد ملے گا بھئی کچھ معلوم مدت کے بعد ملے گا اسے بیعہ سلم کہتے ہیں مثلا مولانا آپ دہہہ دکاندار کے پاس پہنچے بے سلم کرتے ہیں اس سے بھائی تو آپ نے پیسے آقد کیا اس کے ساتھ کہ مجھے سو من گندم چاہیے دو ماہ کے بعد فلاں تاریخ کو بھائی پیسے آج ہی آپ سارے دے دیتے ہیں وہیں پر آفد کے بعد بھائی سمجھ میں آئے آقد کر لیا اس پر تو اب دیکھو پیسے اسی وقت مجلس آفت میں دے رہے ہیں اور مبیا آپ کو دو ماہ کے بعد ملے گا یہ کیا کہلاتی ہے سلم کہلاتی ہے بھائی سلم اور یہ یاد رکھنا والا نا سلم کے اندر جو عوض آپ دے رہے ہیں سمن اس پر اسی مجلس میں آ, بائے کا خبضہ کرنا ضروری ہے بھائی جس مجلس میں عقد ہوا ہے اسی مجلس میں ضروری ہے کہ آپ سمن حوالے کر دیں اور وہ ان پر کیا کر لے قبضہ کر لے اگر عقد تو کر لیا لیکن سمن ادا کیے بغیر آپ اس سے جدا ہو جائے تو عقد سلم باطل ہو جائے گا بھائی کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی شرط کیا تھی بقا کے لیے آقد سلم تو ہو گیا لیکن اس کے باقی رہنے کے لیے کیا شرط ضروری تھی کہ اسی مجلس عقد میں سمن پر کیا کر لیا جائے ما بائے اس پر قبضہ کر لے اور چونکہ یہاں اب عقد تو کر لیا ہے لیکن بائے نے اس سمن پر قبضہ اسی مجلس میں نہیں کیا تو لہذا عقد سمن کیا ہوگا باطل ہو جائے گا بھائی باطل ہو جائے گا تو اس کے اندر دیکھا بھائی ایک چیز فوری دی اور ایک چیز بعد میں ملے گی بھائی تو اس کی آسان تاریخ لکھ لیجیے مولانا اسلم ہوا <سلام> بیع او آجل ان بیاجل بے آجل آجل علیحمد آبل اسلم ہوا بیع آجل باجل باجل بس وہی تاریخ ختم ہوئی ہے سلم کسی کہتے ہیں وہ بھائی بی آجل اجل سے ہے اجل والی عاجل عجلت سے ہے جلدی سمجھ میں بھائی بیچنا اجل والی چیز کو کس کے بدلے میں عجلت والی چیز کے بدلے جو جلدی دی جائے مولانا جو جلدی اب آپ بتائیے مولانا جلدی کیا چیز دی جاتی ہے سمن یا سامن جلدی دیے جاتے ہیں فوری دیے جاتے ہیں وہیں مجلس میں اور مدت کے ساتھ کیا چیز دی جاتی ہے مبیا معلوم ہوا سمن ہے آجل اور مبیا کیا ہے مبیعہ. مبیعہ. آجل بئی دو لفظ ہے نا ایک آجل اور ایک آجل بئی آجل کیا چیز ہے جلدی کیا چیز دے رہے ہیں آپ سمن مبیعہ. تو سمن ہے آجل اور آجل کیا ہے مدت والی کیا چیز ہے مبیا تو مبیا ہوا آجل اور سمن ہوئے آجل. اور دیکھیے ترکیب پر بھی غور کرنا بھائی ہوا بے او آج لنگ با کس پر داخل ہو رہی ہے آجل پر اور آجل کیا ہے سمن اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ با کس پر داخل ہوا کرتی ہے سمن پر تو اس لیے اور آجل سمن ہے تو آجل پر کیا داخل کی با داخل کی مالانا با تو کہتے ہیں وہ, وہ عجل والی چیز کو بیچنا ہے عجلت والی چیز کے بدلے یعنی جو فوری دی جائے یہاں چار لفظ یاد رکھنا مالانا چار لفظ یاد رکھیے بیع سلم کے اندر بےسلم کے باب میں مبیع کو مسلم فیح کہا جاتا ہے یہ نام لکھ لیجئے بھائی جلدی جلدی لکھے بھائی بیع سلم میں مبیا مسلم فیح کہلاتا ہے مسلم فیح لکھ لیا بھائی اچھا اور سمن رسل المال کہلاتے ہیں سمن رسل المال بھائی رسل المال اور بائے مسلم الہ کہلاتا ہے اور بائے مسلم الہ کہلاتا ہے مسلم الہ مسلم ال اور مشتری رب السلم کہلاتا ہے اور مشتری رب السلم کہلاتا ہے لکھ لیا بھائی تو سمن کیا کہلاتے ہیں مسلم فی ہی بھائی مسلم فی ہی تو مبیا کیا کہلاتا ہے بھائی بے سلم کے اندر مسلم فیح کہلاتا ہے اور سمن کیا کہلاتے ہیں رأس المال کہلاتے ہیں اور بائے کیا کہلاتا ہے مسلم الح کہلاتا ہے اور مشتری کیا کہلاتا ہے رب السلم آپ نے ایک آدمی کے ساتھ بے سلم کی آپ نے اس کو دس ہزار روپے دیے نقد اور وہ آپ کو چار مہینے کے بعد سو من گندم دے گا اب آپ بتائیے مولانا آپ کون ہوئے مشتری تو کیا کہلائیں گے اور ابو السلم اور وہ دوسرا شخص کیا کہلائے گا وہ بائے ہے وہ مسلم الہ کہلائے گا اور جو دس ہزار روپے آپ نے دیئے یہ کیا کہلائے گا رات المال اور وہ جو گندم سو من لیں گے وہ کیا کہلائے گی مرات مرات وہ مسلم فیح کہلائے گی بھئی تو یہ لفظ آئیں گے اس باب کے اندر تو آپ کو ابھی سے معلوم ہونا چاہئے بھئی تو کہتے ہیں اَسَّلَمُ جَائِزٌ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْضُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ لَّتِ لَا تَتَفَاوَتُ بی سلم جائز ہے مکیلات کے اندر بھائی جو چیزیں ماپی جاتی ہیں بھائی جن کو ماپ کر بیچا جاتا ہے ول موزون آتی اور جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے بھائی وزنی چیزیں لیکن یاد رکھنا اس سے سونا چاندی درہم و دینار مراد نہیں ہے مولانا سمجھ میں آیا اگر مبیات آپ درہم و دینار سونا چاندی بنانا چاہیں نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی سونے چاندی کے علاوہ اور چیزیں جو موضوعات ہیں وہ ساری مراد ہیں تو جائز ہے سلام مولانا ماپی جانے والی چیزوں میں بھی اور وزن کی جانے والی چیزوں میں بھی ولماد داتی اور گنی جانے والی چیزیں بھی اللتی لا تتفاوتو وہ گنی جانے والی چیزیں جو آپ مختلف نہیں ہوتی جن میں فرق نہیں ہوتا یعنی ان کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں کل جوزی جیسے کہ اخروٹ ہے ول اور انڈے ہیں بھائی اخروٹ اور انڈے بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ کے یہاں تو اخروٹ تول کر بیچے جاتے ہیں بھائی بعض علاقوں میں اب بھی گن کر بیچے جاتے ہیں تو قدیم زمانے میں بھی اسی طرح تھا معلوم ہو گن کر ان کو بیچا جاتا تھا اب دیکھو انڈے اور اخروٹ ان کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے سارے انڈے ایک جیسے نہیں سارے افروٹ بالکل ایک جیسے نہیں ان میں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا یوں سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ایک ہی جیسے ہیں بھائی تو لہذا بیع سلم جائز ہے مخیلات میں بھی موضوعات میں بھی اور ان معذوزات میں بھی جن میں فرق نہیں ہوتا بھائی جو آپس میں مختلف نہیں ہوتے جی ول درمیان میں کل جوزی ول جو آیا یہ مثال ذکر کر دی ان معدودات کی جن میں جو آپس میں مختلف نہیں ہوتے ول اور اسی طرح بیع سلم جائز ہے کس کے اندر مزروعات وہ چیزیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے یعنی کپڑا بائز یاد رکھنا بھائی آگے چل کر صاحب قدوری بھی یہ ضابطہ ذکر کریں گے کہ بیع سلم میں مبیحا چونکہ ملنا ہے ایک مدت کے بعد تو ابھی سے اس کی صفات وغیرہ اور اس کے بارے میں جو باتیں ہیں واضح ہونی چاہیے کسی قسم کا شبہ نہ رہے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے بھائی پوری اس چیز کی صفات بیان ہونی چاہیے اس کی مقدار بیان ہونی چاہیے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مبیائی نے کب ملنا ہے مثلا دو مہینے کے بعد ملنا ہے تو ابھی سے کیا معلوم ہونا چاہیے اس کی صفات وغیرہ اس کی قسم اس کی نوع اس کی جنس اور نو وغیرہ یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے آپس میں طے کر لینی چاہیے اگر یہ طے نہیں کی تو بعد میں تو جھگڑائے گا بائے ایک چیز دے گا آپ کہیں گے کہ میں نے یہ ولی نہیں مانگی تھی میں تو اس سے آلہ چاہتا تھا وہ کہے گا نہیں نہیں آپ نے کوئی اعلیٰ کی بات نہیں کی بھائی تو لہذا جھگڑے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری صفات ابھی سے طے ہو طے جا... ہونی چاہیے اور مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے آپ دس ہزار روپے دیتے ہیں مقدار ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھائی دو ماہ بعد کچھ گندم مجھے دے دینا تو بھائی دو ماہ کے بعد وہ آپ کو پچاس من گندم دینا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں تو سو من لوں گا تو جھگڑا آیا کیونکہ مقدار طے نہیں کی تھی بھائی تو مقدار بھی طے ہونی چاہیے اور جنس وغیرہ صفت وغیرہ بھی طے ہونی چاہیے بھائی سورج سمجھ میں گئی تو ہر وہ چیز جس کی صفت معلوم ہو سکے صفت کے ذریعے ابھی سے اس کو متعین کیا جا سکے یا اس کی مقدار معلوم ہو سکے اس میں تو بعض سلم جائز ہوگی جس کی صفت سے جس کی تعین نہیں ہو سکتی پتہ نہیں چل سکتا ابھی سے بیان نہیں کی جا سکتی تو اس کے اندر بعض سلم بھی جائز نہیں ہے جیسے مولانا حیوانات ہیں اب آگے وہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں بلائے حیوانی بیع سلم جائز نہیں ہے حیوان کے اندر بھائی حیوانات میں بیع سلم نہیں جائز آپ بیل لیتے ہیں بھائی یا بکری لیتے ہیں بیع سلم کرتے ہیں کہ مجھے دو ماہ بعد بکری دینا تو یہ جائز نہیں والا نا اس لیے کہ اس کے افراد آپس میں مختلف ہوتے ہیں مولانا وہ ایک بکری دے گا دو مہینے بعد آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نے اس قسم کی نہیں کہا تھا اس قسم کی کہا تھا جتنی بھی کر لی جائے تعین مولانا پھر بھی ہر ہر جانور کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے پھر بھی تعین صحیح طریقے سے اس کی صفات کا پتہ نہیں چل سکتا تو جھگڑے کا امکان ہے بھائی مولانا بعد میں لہٰذا اس کے اندر بیع سلم جائز ہی نہیں تو جہاں بھی جھگڑے کا امکان ہو وہاں بیع سلم جائز نہیں ہو تو کہتے ہیں وسلم فی الحیو اور جائز نہیں ہے سلم حیوان کے اندر ولافی اطراف اطراف حیوان کے اضاء کے اندر بھی بیع سلم جائز نہیں بھائی مثلا بھائی آپ بیع سلم کرتے ہیں اس شخص کو دس ہزار دیے کہ اس کے بدلے مجھے دو ماہ کے بعد بکرے کی سو سیڑیاں دینی ہے یا سو بکروں کے پائے دینے ہیں تو یہ آپ کس کے اندر کر رہے ہیں جانور کے آغاز کے اندر والا نا یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے ولا فل جلو اور نہ ہی کھالوں کے اندر آدد عدد کے اعتبار سے بھائی بے اعتبار تعداد کے آپ پیسے دیتے ہیں دکاندار کو کہ مجھے دو ماہ کے بعد اتنی پچاس بکرے کی کھالیں چاہیے بھائی تو بھائی بکرے کی کھالیں ایک جیسی ہوتی ہیں یا مختلف ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں لہذا ان کے اندر بھی جائز نہیں ہے ولا فل ہاپا بھی خزامن کہتے ہیں لکڑی کو بھائی لکڑیوں کو حزم جمع ہے خزمت کی بھائی یہ گٹھے کو کہتے ہیں گٹھے کو بہت سی لکڑیوں کو جو رسی میں باندھ دیا جائے تو یہ جو گٹھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حزمتون بائی اس کی جمع ہزم آئی بئی اور نہ ہی بے سلم جائز ہے فی الحقی لکڑیوں کے اندر ہزمن گٹھوں کے اعتبار سے بھائی آپ دکاندار کے پاس گئے آپ نے کہا یہ لو دس ہزار روپے مجھے دو ماہ کے بعد کلا تاریخ کو اتنے گٹھے لکڑی کے چاہیے بھائی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے مارا نا کیوں؟ اس لیے کہ لکڑیاں مختلف قسم کی ایک تو ہوتی ہیں نیز گٹھے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کوئی گٹھا چھوٹا ہوگا اور کوئی گٹھا بڑا اور کسی گٹھے میں لکڑیاں باریک ہوں گی کسی میں موٹی ہوں گی بھائی لہذا جھگڑا گا ہاں اگر یہ چیزیں پہلے سے طے کر لو پھر جائز ہو جائے گا مولانا سمجھ میں آیا بھائی مسن بتا دیا مسن اتنی اتنی موٹی لکڑی ہونی چاہیے کم از کم اور ہر لکڑی کم از کم ڈیڑھ ڈیڑھ گز لمبی ہو گئی اور جس رسی سے باندھو وہ رسی کم از کم دو گز کی ہونی چاہیے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو اب تعین جب ہو گئی اب آگے جھگڑے کا امکان نہیں ہوگا بھائی ویسے نہیں جائز بھائی ہاں تعین صفات ذکر کر دیں پوری تفصیل کے ساتھ پھر جائز ہے تو کہتے ہیں ولا فلحا پابند اور نہ ہی لکڑیوں میں گٹھوں کے اعتبار سے ولا ف رتبا تھی کہتے ہیں سبزی کو بھائی سبزی اور نہ ہی سبزی کے اندر جرا زن سے بار گٹھیوں کے گٹھیوں کے یا گڈیوں کے بھائی سبزی کی آپ جانتے ہیں سبزی بیچنے والے کیا کرتے ہیں انہوں نے سبزیوں کی گٹھی بنائی ہوتی ہے گٹھی بھی کہتے ہیں اس کو گڈھی بھی کہتے ہیں بھائی اچھا تو سبزی کی گڈیاں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے اچھا تو اس سبزی کی گٹھیوں کے اندر بھی بے سلم جائز نہیں مثلا ایک شخص سے آپ بے سلم کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ مجھے ایک مہینے کے بعد اس سبزی کی سو گٹھیاں چاہیے بھائی سو گٹھیاں تو نا آپ گٹھیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں تو کیا آئے گا بعد میں جھگڑا آئے گا لہذا جائز نہیں بھائی ہاں اگر ابھی سے پوری تفصیل بیان کر دی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی ولاسلم اور یاد رکھیے بھائی سلم جس چیز کی بھی کی جائے جس وقت عقد ہوا اس وقت بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری اور جس وقت اس نے ادائیگی کرنی ہے اس وقت بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری اور درمیانی عرصے میں بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری کس کس وقت چیز کا موجود ہونا ضروری عاقد کے وقت سے لے کر مدت ادائیگی تک اس سارے وقت کے اندر مالانا اس چیز کا موجود ہونا ضروری مثلا میں نے ایک شخص سے بیع سلم کی کہ مجھے دو ماہ کے بعد اتنی گندم چاہیے فلا قسم کی بھائی تو میں نے آقد کیا ہے آج اور مجھے گندم ملے گی مثلا دو مہینے کے بعد بھائی تو آج سے لے کر وہ مقررہ تاریخ تک یہ سارے عرصے کے اندر والا نا اس گندم کو مارکیٹ میں دستیاب ہونا چاہیے اس کا وجود ہونا چاہیے مارکیٹ میں دستیاب ہونی چاہیے اگر کسی بھی وقت وہ گندم ختم ہو گئی اب ملتی نہیں ہے کہیں سے تو عقد سلم باطل ہو جائے گا سورج سمجھ میں آئی کب سے کب تک چیز کا موجود ہونا ضروری عقد کے وقت سے لے کر کب تک ادائیگی کے وقت تک سارے وقت میں اس چیز کا دستیاب ہونا اور موجود ہونا اگر کسی بھی وقت درمیان میں وہ چیز ختم ہو گئی اب ملتی نہیں کہیں سے تو عقد سلم فوراً کیا ہو جائے گا فوراً باطل ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی جی اس لیے کہ اس نے وہ چیز آپ نے اسے پیسے دے دیے ہیں اب وہ یہ گندم کہیں سے حاصل کرے گا اور پھر مقررہ وقت پر آپ کے سپرد کرے گا تو اگر درمیان میں کسی وقت گندم خبوں والی قسم ختم ہو گئی تو اب وہ اس گندم کے حاصل کرنے پر قادر رہا نہیں وہ اب گندم کی اس قسم کی تحصیل پر قادر ہی نہیں رہا جب تحصیل پر ہی قادر نہیں رہا تو فوراً کیا سمجھیں گے کہ بیسٹ عقد سلم ہی کیا ہو گیا باطل ہو گیا بھئی. تاکہ وہ قادر رہے ہر وقت جس وقت وہ لینا چاہے اس کو لے سکے مولانا اور اگر درمیان میں ختم ہوتی ہے تو اب وہ تحصیل پر قادر نہ رہا مولانا عقد سلم باطل تو کہتے ہیں مولانا یہ مسلم فی آیا کیا مراد ہے مولانا مزیا یہاں تک کہ وہ مبیع جو ہے وہ موجود ہو من ال آقدی حاق کے وقت سے لے کر الہین المحلی اس مدت کے پورا ہونے کے وقت تک بھائی یوں کہ ادائیگی کے وقت تک بھئی آقد کے وقت سے لے کر ادائیگی کے وقت تک موجود ہوگا تو جائز ورنہ نہیں ولاسلم اللہ مجلن اور صحیح نہیں ہے عقد سلم مگر مجل بھائی عقد سلم کا عجل والا ہونا ضروری مدت کا اس میں ہونا ضروری ہے مولانا مدت کا ہونا ضروری بھائی اور مدت بھی آگے آپ کو بتلائیں گے معلوم مدت ہونی چاہیے مجھول مدت کچھ اور سے بات دے دوں گا یہ نہیں صحیح مولانا معلوم مدت تاریخ دن طے ہونا چاہیے بھائی دین اور, اور کم از کم مدت فقہ کرام فرماتے ہیں ایک ماہ ہے ایک ماہ سے کم بھی ہو تو جائز نہیں بھائی ایک ماہ کم از کم مدت ہے اس کی تو کہتے ہیں ولا یا صف السلم اجلاً اور صحیح نہیں ہے آقد سلم مگر یہ کہ وہ مدت والا ہو بھائی یہ دراصل امام شافی رحم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک بیاسلم فوری بھی جائز ہے ان کے نزدیک معجل ہونا ضروری ہے تو صاحب قدوری نے بتلا دی نہیں بھائی ہمارے نزدیک کیا ہے بیع سلم کا معجل والا معجل یعنی اجل والا ہونا ضروری نئے نئے ہے اجل ہونی چاہیے مدت متعین ہونی چاہیے تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے آفد سلم مگر یہ کہ وہ اجل مدت والا ہو ولاب معلومن اور جائسنی اقرس مگر یہ کہ معلوم مدت کے ساتھ وہ یعنی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ فلاں مہینے کی فلا تاریخ کو مزہ ملے گا اور میں نے بتلایا کم از کم ایک ماہ ہے اس کی مدت بھائی ولاسلم ری ولا باعر رجم رج الم بھی آئی ہی یاد رکھو کسی معین شخص کے پیمانے یا کسی معین شخص کے گز کے ساتھ آخر سلم درست نہیں ہے بھائی جب کہ اس کی مقدار کا پتہ نہ ہو مثلاً مولانا میں آپ کے پاس گندم خریدنے کے لیے پہنچا میں نے آپ کو دس ہزار روپے دیے عقد سلم کیا کہ یہ لو بھائی اس کے ریوس میں مجھے آپ نے دو مہینے کے بعد سو پیمانے گندم کے دینے ہیں اس نے پوچھا آپ نے پوچھا مجھ سے بھائی کون سے پیمانے میرے پاس ایک برتن تھا بھائی خاص میں نے کہا یہ والا برتن جو ہے کتنے بھر کر دو گے سو دفعہ بھر کر دو گے بھائی یہ پیمانے تو دیکھیے یہ عقد سلم ہوا اور ایک معین شخص کے پیمانے پر ہوا چاہے وہ پیمانہ میرا ہو یا میں زید کا اٹھا کر لے گیا تھا یا زید کے بارے میں میں نے کہا بھائی وہ جو زید کے پاس پیمانہ ہے اس پیمانے وہ کتنے بھر کر دو گے مجھے اور پتہ نہیں ہے اس پیمانے میں کتنی گندم ماتی ہے لیکن سامنے لا کر رکھ دیے یہ پیمانہ ہے بھائی یہ پیمانہ ہے اس نے دیکھ لیا مالانا کہ یہ والا پیمانہ ہے اور یہ میں نے کتنے بھر کر دینے ہیں سو تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے بھائی یہ میں آپ کو سو دوں گا یاد رکھو یہ درست نہیں ہے آخد اسلم بھائی آخل آم بے اس طرح جائز تھی مولانا عام بے کے اندر آپ نے پڑھا تھا کسی ایسے برتن کے ذریعے بھی کوئی چیز خریدتا ہے انسان جس کی مقدار کا پتہ نہ ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے اس میں آپ سے میں نقد گندم لینے آیا مولانا میں نے آپ کو کہا یہ سو پیمانے یہ جو بالٹی ہے میرے پاس اب پتا نہیں بالٹی میں کتنی گندم آتی ہے لیکن یہ بالٹی مجھے بیس دفعہ بھر کر دو گے ہزار روپے میں وہ راضی ہو گیا مولانا تو یہ درست ہے بھائی کوئی جھگڑے کا خطرہ نہیں بھائی لیکن عقد سلم کے اندر کوئی پیمانہ مقرر کر لینا جس کی مقدار پتہ نہ ہو یہ صحیح نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ مولانا کہ عام بے میں اسی وقت ادائیگی ہوتی تھی وہ اسی وقت بالٹی اٹھائے گا اور سو دفعہ بھر کر آپ کے حوالے کرے گا لیکن عقد سلم میں ادائیگی ہونی ہے دو ماہ چار ماہ چھ ماہ کے بعد ہو سکتا ہے اس دوران وہ پیمانہ گم ہو جائے ٹوٹ جائے مولانا ضائع ہو جائے تو اس کی مقدار کا پتہ تھا مقدار کا پتہ نہیں تھا وہ چیز گم ہو چکی ہے تو بعد میں جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی <تصفح> بعد میں جھگڑا آئے گا بائک کہے گا تھوڑی سی مقدار اس کی اور مشتری کہے گا اس کی مقدار زیادہ تھی بھائی اسی طرح ایک معین آدمی کے گز کے ساتھ بھی بیس آخر سلم صحیح نہیں مانا آخر سلم سمجھ میں آیا اس لیے کہ اس میں ادائیگی کس وقت ہوگی مالانا مدت کے بعد ہوگی تو ہو سکتا ہے اس مدت کے دوران اس کا وہ گز ٹوٹ جائے ضائع ہو جائے گم ہو جائے تو بعد میں کیا ہوگا جھگڑا ہوگا سمجھ میں یہ اس وقت ہے جبکہ مقدار کا پتہ نہ ہو اگر مقدار پتہ ہے بھائی کہ کتنا گز تھا عام گز کے برابر تھا کتنا پیمانہ تھا عام پیمانے کے یا اس سے دگنا تھا پورا دگنا یا گز کتنا تھا عام گز سے پورا دگنا تھا مولانا یا ڈیڑھ گنا تھا جتنا بھی تھا تو مقدار پتہ لگ گئی یا نہیں بھائی اب وہ والا گز گم بھی ہو جائے لیکن پتہ تو ہے وہ والا پیمانہ گم بھی ہو جائے تو وہ عام پیمانے اس میں دو آتے تھے تو اسے دگنے پیمانے وہ دوسرے معاف کر دے دے گا سورج سمجھ میں آ گئی اسی لیے کہا ولاج السلام بیمکیال رج الم بیائی نہیں اور جائز نہیں ہے بےآ السلام بیمکیال کہتے ہیں ماپنے کا آلہ ماپنے کا آلہ سمجھ گردانوں میں آپ نے پڑھا ہوگا مزوراب مزوراب کی طرح یہ وزن ہے جائزنی اقب سلم کیا رج علم بیائی نہیں کسی معین آدمی کے پیمانے کے ساتھ بھئی ترجمہ سے, سے کر رہا ہوں کسی معین آدمی کے پیمانے کے ساتھ ولاب ذرا رج علم بیائی نہیں اور نہ کسی معین آدمی کے ذرا معین آدمی کے گز کے بد ساتھ بھائی ولا نہا اور نہ کسی مع بستی کے غلے کے سامے بھائی میں آپ کے پاس پہنچا بھائی میں آپ سے بیا سلم کرنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ سے گندم لینی ہے سمجھ میں آیا تو میں اپنے سلم کیسے کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی یہ دس ہزار روپے ہے اس کے بدلے آپ نے مجھے دو ماہ بعد سو خفیس گندم دینی ہے اور فلاں بستی کی گندم ہو بھائی مسنگ کسی بستی کا نام لیتا ہوں اس بستی کی گندم مجھے آپ نے سو فیس دینی ہے اور یہ پیسے لو بھائی عقد ہم نے آپس میں کر لیا بھائی یا میں نے آپ سے کہا بھائی کھجور لینے آیا یا کوئی پھل لینے آیا کہ بھائی میں آپ سے فولا پھل اتنا خریدتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے دو ماہ بعد آپ نے مجھے ادائیگی کرنی ہے یا ایک ماہ کے بعد اور فلا باغ کا پھل ہونا چاہیے بھائی ایک مشہور باغ تھا مثلا بھائی اس کے پھل بڑے مشہور تھے فلاں باغ کا اتنا پھل ہونا چاہیے تو یاد رکھو معین بستی کی قید لگانا یا معین باغ کی قید لگائی تو عقد سلم جائز نہیں کیوں نہیں جائز وجہ یہ مارانا کہ ہو سکتا ہے اس بستی میں اس سال گندم ہی نہ ہو گندم تو پیدا ہو گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی آفت آ جائے مولانا بارش ہو گئی طوفانی بارش ہوئی طوفان آیا کچھ آیا اس علاقے میں گندم ساری خراب ہو گئی اب وہ کہاں سے لا کر دے گا گندم آپ کو بھائی وہ یا مولانا وہ باغ کے پھل میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے ادھر طوفان آیا سارے پھل اس کے ضائع ہو گئے پکنے سے پہلے ہی اب وہ کہاں سے لا کر وہ پھل دے گا لہذا کسی معین بستی کے غلے کے اندر بے بھی صحیح نہیں کسی معین باغ کے پھل کے اندر بھی بے سلم جائز نہیں تو کہتے ہیں ولافی تعامی تعملہ طعام بھائی ولافی تعام کرما اور نہ ہی کسی معین بستی کے غلے میں ولافی ثمارتی نخلطمبینا اور نہ ہی کسی کہتے نخلا کھجور کا درخت مولانا کھجور کے درخت بھائی اور نہ ہی کسی معین کھجور کے درخت کے پھل میں کہ فلاں درخت کا پھل مجھے دو گئی اتنا بھائی سمجھ میں نے باق کی مثال ذکر کر دی بھائی کھجور کی یہ نہیں مانا کہ کھجور میں بہ نہیں ہر پھل کا یہی حکم ہے بطور مثال کے کھجور کو ذکر کر دیا کہتے ہیں وا نہ اور نہ کسی معین خجور کے پھل میں فی العقد اور بے عقد سلم صحیح نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مگر سات شرطوں کے ساتھ سات ایسی شرطوں کے ساتھ تو ذکر افل آقدی جن کو ذکر کیا جائے گا عقد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی آقد سلم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتنی چیزوں کو عقد میں ذکر کیا جائے سات چیزیں ہیں بھائی سات شرائط ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا پھر عقد سلم صحیح ہوگا بھائی پہلی بات کیا بھائی جنس معلوم ان بھائی کیا ہو جنس معلوم ہونی چاہیے بھائی میں آپ کے پاس روپیہ سلم کے لیے پہنچا اور آپ کو کہتا ہوں یہ لو دس ہزار روپے اور ایک مہینے کے بعد مجھے سو کفیس غلے کے دے دینا یہ درست نہیں ہے بھائی یہ جنس معلوم ہوئی نہیں بھائی جنس معلوم ہونی چاہیے کہ گندم چاہیے جو چاہیے چاول چاہیے تو جنس معلوم ہو والا تو پہلی شرط یہ کہ جنس ام معلوم معلوم ہو مانا ون معلوم اور نوع بھی معلوم ہو قسم بھی معلوم ہونی چاہیے جنس تو میں نے بیان کر دی مثلا میں نے کہا گندم چاہیے گندم بھائی نوع بھی معلوم ہو والا کس قسم کی گندم چاہیے بارانی علاقے کی چاہیے مثلا یا پھر نہری علاقے کی گندم چاہیے بارانی علاقے کی گندم اور قسم کی نہر علاقے کی گندم اور قسم کی بعض علاقے وہ ہیں جہاں فصلوں کو نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے بعض علاقے وہ ہیں جہاں نہریں وغیرہ نہیں ہیں بس بارش کے پانی پر دار مدار ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو فصل کو پانی ملتا ہے بھائی تو دونوں کی علاقوں کی گندم میں فرق ہے بھائی تو نو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بارانی علاقے کی مثلاً گندم ہے یا نہرے علاقے کی وہ صفتم معلومت اور صفت بھی معلوم ہونی چاہیے بھائی عمدہ گندم چاہیے ادنا گندم چاہیے یا متوسط گندم چاہیے کس درجے کی گندم چاہیے بھائی اعلی ادنا یا درمیانی بھائی وہ مقدار اور مقدار بھی کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے بھائی معلوم مقدار بھائی یعنی کتنی چاہیے گندم مثلا سو خفیس گندم دو گے مجھے وہ اجلم معلوم اور کیا شرط ہے پانچویں مدت بھی معلوم ہو میں نے بتلایا باقاعدہ کیا ہونا چاہیے معلوم مدت ہو مثلا اگلے مہینے کی بیس تاریخ مسلم بھائی و معرفت مقداری رسل مالی اور رسول المال کی مقدار کو جاننا یہ بھی شرط ہے مولانا آپ میں جو آپ کو پیسے دے رہا ہوں اس کی مقدار بھی کیا ہونی چاہیے معلوم یہ نہیں کہ میں نے پیسے آپ کے سامنے رکھے بہت سے میں نے کہا ان کے بدلے مجھے چھ مہینے بعد کیا دے دینا سو من گند سو خفیس گندم کے دے دینا سو من گندم دے دینا تو یہ درست نہیں مولانا میں تو اشارے سے کام لے رہا ہوں حالانکہ اشارہ کافی نہیں ہے بلکہ کیا ضروری ہے مقدار م... ذکر کی جائے م... کیونکہ ہو سکتا ہے مولانا کل م... کو آقد فاسد باطل ہو جائے وہ چیز مارکیٹ سے ختم ہو گئی تو آخد سالم کیا ہوا باطل م... م... م... تو اب اس سے رسول مال واپس لینا ہے یا نہیں لینا م... راس المال واپس لینا پڑے گا اور جب راس المال واپس لیں گے تو مقدار معلوم نہ ہو تو پھر واپس لے سکتے ہیں م... تو جھگا ہے لہٰذا ابھی سے مقدار معلوم ہو ذکر جبکہ وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ ہوتا مقداری ہی کہ عقد کا تعلق ہو اس کی مقدار کے ساتھ کل مکیل مکیلی چیز ہے وزنی چیز ہے اور گنی جانے والی چیز ہے ایک جیسی بھائی بھائی یاد رکھو مقدار معلوم ہونی چاہیے مکیلی وزنی اور معدود چیز ان میں آقد کا تعلق ان کی مقدار سے ہوا کرتا ہے مسئلہ میں پیسے نہیں دیتا آپ کو حق سلم کرتا ہوں آپ نے مجھے دو مہینے کے بعد سو فقیس گندم کے دینے ہیں لیکن ادھر جو سمن ادا کر رہا ہوں وہ پیسے نہیں ہے بلکہ میں آپ کو ایک بیل لا کر دے دیتا ہوں کیا کرتا ہوں بیل لا کر دے یہ بیل لے لو اور مجھے ایک مہینے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سو فقیس گندم کے دینے ہیں سمجھ میں آیا جی وہ راضی ہوا اور دوسری صورت ہے ایسی چیز عقد میں ذکر کرتا ہوں کہ عقد کا تعلق اس کی مقدار سے ہوتا ہے مثلا میں آپ کو چاول دیتا ہوں اب مثلاً چاول کیا ہے ان کو وزن کیا جاتا ہے تو اب بتائیے سو من چاول کے بدلے فرض کرو کتنی گندم آئے گی سو فصیح کتنے کے بدلے سو من چاول کے بدلے سو فصیس اب بتاؤ اگر چاول ایک سو پچاس ہو تو گندم بھی کتنی آئے گی ایک سو پچاس کا اگر چاول دو سو من میں دوں گا تو بدلے میں گندم بھی وہ کتنی دے گا معلوم ہوا یہاں آفت کا تعلق مقدار سے ہے مقدار زیادہ ہوگی تو مبیا بھی زیادہ ملے گا مقدار تھوڑی ہوگی ادھر سے سمن کی چاول کی تو سمن بھی مبیا بھی تھوڑا ملے گا کم ملے گا تو آقت کا یہاں تعلق کس چیز سے آیا مولانا سمن کے مقدار سے تعلق ہے سمن تھوڑے تو ادھر سے مبیا بھی تھوڑا سمن زیادہ تو مبیا بھی تو جب اس قسم کا سمن آپ حوالے کریں جہاں اس کا تعلق آقت کا تعلق کس سے ہو اس سمن کی مقدار سے چاہے وہ روپے ہو پیسے ہوں سونا ہو چاندی ہو کوئی معافی جانے والی چیز ہو کوئی وزنی چیز ہو یا کوئی گنی جانے والی یہ ساری چیزیں والانا ان کے آقد کا تعلق ان کی مقدار سے ہوتا ہے یہ چیزیں زیادہ دو گے تو مبیابی زیادہ ملتا ہے یہ چیزیں تھوڑی ہیں تو مبیابی تھوڑا ہی ہوتا ہے تو جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر اب اس رس المال کی مقدار یعنی اس سمن کی مقدار کا ذکر کرنا اس کا جاننا ضروری میں آپ کو پاس چاول لے آیا لو بھائی یہ سارے چاول لے لو مجھے دو مہینے بعد سو کا گندم دے دینا تمہارا نا یہ درست نہیں ہے یہ جو چاول میں دے رہا ہوں کیا ہونا چاہیے اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے چنانچہ کہتے ہیں وہ ماری فت مقدار راسل مالس مال کی مقدار کا جاننا نیما جبکہ وہ راسل مال ان چیزوں میں سے ہو یا مقداری ہی کہ جب آقت کا تعلق کس سے ہو اس کی مقدار کے ساتھ ہو کل میں کیلے وول جیسے کہ ماپی جانے والی چیز ہے اور وزن کی جانے والی چیز ہے اور گینی جانے والی چیز ہے جی کتنی شرطیں ذکر ہو گئی مولانا چھ شرطیں ذکر ہوئی پہلی کیا جن معلوم ہو نو دوسری نو معلوم ہو تیسری صفر معلوم ہو چوتھی شرط مقدار معلوم ہو پانچویں مدت بھی معلوم ہو اور چھٹی شرط کے راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو مولانا ساتویں شرط ہے وہ تسمیت المکان اور ذکر کرنا اس جگہ کا اللہ کے جہاں پر یو فی وہ مبیعے کو ادا کرے گا فی اس جگہ کے اندر بھائی جس جگہ کے اندر وہ کیا کرے گا مبیعے کو ادا کرے گا اس جگہ کا ذکر بھی ضروری تو کہتے ہیں وہ تسمیت المکان اور ذکر کرنا اس جگہ کو جس کے اندر ادائیگی کرے گا مسلم فی کی جس جگہ میں منت جب کہ مسلم فی جو ہے یعنی مبیا ایسی چیزوں میں سے ہو کہ اس کا بوجھ ہو و متن اور مشقت ہو اس کے <تصفح> اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں جب کیا ہو مارانا اس کا بوجھ ہو مزیح کا بوجھ وزنی چیز ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کیا ہو مشقت ہو مولانا تو اب ادائیگی کی جگہ کا تعین بھی ضروری ہے مولانا مثلا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا بھائی یہ لو پیسے لو دس ہزار روپے اور مجھے ایک مہینے بعد آپ نے سو فیصد گندم دینی ہے آخد ہو گیا آخر سلام آپ میں اور میرے درمیان اور وہ جگہ ہم نے متعین نہیں کی تھی کہ آپ ادائیگی کہاں پر کریں گے تو اب کیا خرابی لازم آئے گی مثلا آپ نے منڈی میں وہ گندم خریدی مہینے کے بعد اور مجھے اطلاع کر دی بھائی میں نے گندم خرید لی ہے آ کر اٹھا کر لے جاؤ میں کہوں گا بھائی میرے گھر پہنچاؤ گندوں اب آپ بتائیے منڈی سے گھر تک پہنچانے پر خرچہ آئے گا یا نہیں گا. تو یہ ایسی چیز ہے جس کا وزن ہے مولانا بوجھ ہے اور جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کیا ہے مشقت ہے مشقت ہے تو لہذا تو اس میں جھگڑا آئے گا مورانا بائی چاہے گا میں ایسی جگہ حوالے کر دوں کہ خرچے سے بچ جاؤں اور مشتری چاہے گا کہ میرے اوپر ایک پیسہ نہ آئے میری جگہ پر پہنچا دے لہذا پہلے سے جگہ کی تعین کر لو کہ فلاں جگہ پر ادائیگی ہوگی مثلا یہیں پر آ جانا آپ یہیں پر میں آپ کو کیا کر دوں گا ادا کر دوں گا یا آپ کے گھر پہنچا دوں گا سمجھ میں آیا بھائی ورنہ کیا ہوگا جھگڑا بھائی ہاں اگر ایسی چیز ہے جس کا وزن نہیں جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مشقت نہیں کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے جیب میں بھی رکھی جا سکتی ہے آرام, آرام سے آرام سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے آدمی آپ وہ جہاں پر بھی آپ کو ادائیگی کر دے صحیح ہے مثلاً اس نے خریدی چیز آپ کے لیے اور عقد ہوا تھا آپ کا لاہور میں اور وہ آپ کو کراچی میں مل گیا وہیں آپ کے حوالے کرتا ہے تو بھائی جس چیز کا بوجھ ہی نہیں ہے آپ آرام سے کیا کر لیں گے اس سے وصول کر لیں گے سمجھ میں آیا لیکن اگر وہ گندم ہوتی وہ کراچی میں آپ کے حوالے کرتا تو آپ قبول کرتے نہیں بھائی اب کراچی سے لاہور تک کا خرچہ کون اٹھائے گا بھائی تو لہذا جس چیز کا بوجھ اور وزن ہے اس میں جگہ کی تعین ضروری ہے تو کہتے ہیں وتسمیہت المکان الذي فيه الذي يفي فيه اور ذکر کرنا اس جگہ کا کہ کے الذي فيه کہ جہاں مسلم فی جو ہے اس کی ادائیگی کہ مسلم فی کی ادائیگی کرے گا فی اس جگہ میں اس کا ذکر بھی ضروری اذا كان له حمل و مؤنث بئی حمزہ پر جزم لکھو بئی جبکہ مسلم فی جو ہے اس کے اس کا بوجھ ہو وہ منت اور مشقت ہو مولانا یعنی اس کی منتقل کرنے میں یہ امام صاحب کا مذہب بھائی کتنی شرائط ضروری ہیں ان کے نزدیک بھائی آم آم آم ذکر ہو گئی اب صاحبین ایک دو کے اندر اختلاف کرتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف محمد الرحیم صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت احتیاج نہیں ہے الا تسمی راسل مال ضرورت نہیں ہے بھائی محتاج نہیں ہے وہ کس چیز کا محتاج الا تسمیت راسل مال, رسول مال کے ذکر کرنے کا یعنی اس کی مقدار کے ذکر کرنے کا محتاج نہیں, نہیں اضافان معینا جب وہ کیا ہو, ہو بھائی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا رس المال کی مقدار بھی ضروری ہے ذکر کرنا صاحبین فرماتے ہیں راس المال جب معین ہو تو پھر مقدار ذکر کرنا ضروری <تصفح> کیسے معین ہے میں نے مثال ذکر کر دی میں نے پیسے سامنے رکھ دیے یا مولانا پیسے سامنے رکھ دیے مقدار نہیں ذکر کرتا یہ پیسے ہیں ان کے بدلے آپ مجھے دو مہینے بعد سو فخیص گندم دے دینا یا دوسری پیسے نہیں دے رہا میں آپ کو چاول دے رہا ہوں چاول بھائی کافی سارے میں لے آیا میں نے کہا یہ چاول لے لو اور ایک مہینے بعد مجھے سو گندم کے دے دینا تو وہ چیز صاحبین فرماتے ہیں سامنے موجود ہے پیسے سامنے موجود ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا چاول یا کوئی چیز سامنے موجود ہے اس کی طرف کیا کر دیا دی. تو اب جب وہ چیز متعین ہے تو مقدار کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ام. نہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ضرورت ہے کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے آقد سلم کیا ہو جائے باخل ہو جائے تو راس مال لوٹانا پڑے گا یا نہیں واپس بھائی جو واپس لوٹائے گا تو مقدار کا ہی نہیں پتا تو لوٹائے گا کہاں سے جھگڑا پھر تو آئے گا لہذا تعین کے مقدار صرف اس راس المال کی تعین ہی ضروری بلکہ اس کی مقدار کے بھی ذکر کرنا ضروری ہے فرماتے ہیں وہی ولا الہ مکانی تسلیم اسی طرح صاحبین فرماتے ہیں تسلیم کا معنی سپرد کرنا حوالے کرنا حوالے کرنے کی جگہ کے بھی ذکر کا محتاج نہیں ہے مارانا حوالے کرنے کی جگہ کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہی اسل محفی موز اور سپرد کرے گا اس کو عقد ہی کی جگہ مل جہاں پر عقد کیا جہاں بہ ہوئی ہے وہیں پر کیا کرے گا حوالے کرے گا حوالے کرے گا, گا سمجھ تو صحیح کے نزدیک معلوم ہوا کتنی شرائط ہیں بان شرائط ہیں والا نام راس المال کی مقدار ان کی نزدیک جب وہ متعین ہو تو پھر اس کی مقدار کو ذکر کرنے کی ضرورت <تصفيق> ہاں اگر متعین نہ ہو تو پھر ذکر اور نیز والا نام سپرد کرنے کی جگہ کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی <تصفيق> نہیں ہے بھائی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں بھی ضروری ہیں ولاس وسلم ذرا فارق جی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی کہ عقد سلم کے اندر کیا ضروری ہے کہ کس چیز پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے سمن پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے مولانا لہذا دو آدمیوں نے آپس میں عقد سلم کیا اور مشتری جو تھا یعنی رب السلم وہ کہتا ہے کہ مثلا مث چیز کا عقد کیا تھا کہ میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دوں گا آپ مجھے ایک مہینے کے بعد ایک ہزار قفیس گندم دیں گے آقد ہو گیا آقد ہونے کے بعد اب رب السلام یعنی مشتری کہتا ہے آپ یہیں پر ٹھہریں بھائی میں پانچ منٹ میں پیسے لے کر آیا آپ فوراً کیا فتوا لگائیں گے بھائی باپس جیسے باپس ہی جدا ہوگا مجلس سے نکلے گا فوراً آپ سلم کیا ہو جائے گا باپل ہو جائے گا لہذا جب واپس آئے تو پھر مولانا نئے سرے سے عقد کر لیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی ورنہ اسی آپ سلم پہ چلتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی. تو یہ مولانا یہ جو قبضہ مجلس کے اندر یہ آپ سلم کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ بقا کی شرط ہے کس چیز کی شرط ہے ایک تو عقد سلم کے صحیح ہونے کی شرط ہے ایک اس کے باقی رہنے کی شرط ہے صحیح رہنے کے لیے سات شرطیں کی امام صاحب کے نزدیک سات چیزوں کو ذکر کیا جائے گا تو عقد سلم کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا کیا ہوگا عقد سلم تو صحیح ہو گیا لیکن اب صحیح رہے بھی باقی اس کے لیے ضروری ہے کہ سامن پر اسی مجلس میں مشتری کیا کر لے قبضہ کر لے ورنہ وہ اقد سلم جو صحیح ہوا تھا وہ کیا ہوگا باقی نہیں رہے گا بلکہ باطل ہو جائے تو یہ کس چیز کی شرط ہے اقد سلم کی بقا کی شرط ہے مولانا تو کہتے ہیں ولا سلم اور صحیح نہیں ہے خدم ہت بھی ذرا تک یعنی یہ مسلم ال قبضہ کر لے المال پر قبلا فارق ہوں قبل اس سے جدا ہونے کے یعنی رب السلام سے جدا ہونے سے پہلے ولاسر فی ولا في قبل قبض اور جائز نیت تصرف کرنا راسل مال مل مل مل کے اندر بھی یعنی سمن میں ولا قل مسلم فی ہی اور نہ ہی مسلم فی کے اندر یعنی کہ مبیعہ میں قبل القبض قبضے سے پہلے بھائی عام پیک کے اندر میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا تھا کہ مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں البتہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے دیکھو میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی سو روپے کے اندر عام بہ ہو رہی ہے بھائی آپ اب ابھی کتاب آپ نے میرے حوالے نہیں کی میں نے قبضہ نہیں کیا میں اس کتاب میں تصرف کرتا ہوں اور آگے کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں یہ جائز ہے یا جائز نہیں بھائی <سؤال> <سؤال> <سؤال> جائز نہیں کیونکہ مبیع منقولی میں تصرف سے پہلے قبضہ ضروری ہے ضروری ہے ماننا تصرف جائز نہیں ماننا پہلے قبضے سے پہلے یا مولانا مثلا میں دوسرا تصرف کرتا ہوں بائے کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ کتاب اس کتاب کا تو آپ کے ساتھ عقد ہو چکا میں اس کا مالک بن چکا ہوں لیکن یوں کریں یہ کتاب کے بجائے مجھے قلم دے دیں ابھی کتاب پر قبضہ نہیں کیا میں پہلے سے اس میں تصرف کر کے اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتا ہوں قلم یہ درست نہیں کیونکہ ضابطہ کیا ہے مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں لیکن میں نے بتلایا تھا سمن کے اندر قبل قبض بھی تصرف جائز ہے میں نے آپ سے کتاب خرید لی آفد کرتے ہی میں کتاب کا مالک بن گیا اور اب میں نے آپ کے مثلاً سو روپے دینے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مجھے سو روپے دینے ہیں اس کے بجائے مجھے قلم دے دو تو دیکھو سو روپے پر ابھی آپ نے قبضہ کیا ہے مم. نہیں تو قبل القبض آپ اس سمن میں کیا کر رہے ہیں مم. تصرف مم. تو یہ تصرف مم. جائز, مم. جائز مم. ہے تو ضابطہ کیا ہوا تھا کہ مبیع میں قبل مبیاح کے اندر قبل القبض تصرف جائز مم. نہیں لیکن سمن کے اندر قبل القبض تصرف مم. لیکن حق سلم میں یاد رکھنا نہ تو مبیائے کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے اور نہ ہی سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز کسی میں بھی جائز بھائی مبیائے کے اندر تو قبل قبض تصرف جائز نہیں یہ تو ٹھیک ہے ہاں میں بھی قبل قبض تصرف جائز نہیں تھا تو عقد عقد سلم کے اندر بھی قبل قبض تصرف جائز لیکن یہ سمن میں کیا وجہ ہے حام ہاں بے میں اجازت ہے تصرف کی قبل قبض اور عقد سلم کے اندر قبل قبض تصرف کی اجازت نہیں بھائی یاد رکھو وجہ یہ کہ عقد سلم کس چیز کا نام تھا عقس اور بقا کی شرط کیا تھی سمن پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا اگر یہ قبضہ نہ کیا جائے تو عقد سلم کیا ہو جاتا تو لہذا اب مثلا میں نے آپ کے ساتھ عقد سلم کیا مولانا اسی مجلس کے اندر وہی اور آپ کو کہا میں دس ہزار روپئے دوں گا آپ مجھے دو مہینے کے بعد سو گندم دے دینا کیا کرنا عقد ہم دونوں کے درمیان ہو گیا مولانا اب آپ کو میں نے دس ہزار روپے دینے ہیں میں نے دس ہزار روپے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے مجھے کہا یوں کرو بھائی یہ دس ہزار نہ دو اس کے بجائے اپنا موبائل مجھے دے دو تو آپ کس چیز میں تصرف کرنا چاہتے ہیں سامان اور قبل القبض یا بعد القبض قبل القبض قبضے سے پہلے لہذا یہ درست نہیں مولانا کیوں نہیں درست دیکھو میں نے موبائل آپ کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے موبائل آپ کے حوالے کر کے میں چلا گیا فوراً سلم باطل کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی بھئی بقا کی کیا شرط تھی کی؟ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے اور آپ نے مجھ سے وہ جو سمن تھے دس ہزار روپئے وہ لے کر ان پر قبضہ کیا نہیں تو مجلس سے ہم دونوں جدا ہو گئے قبل القبض آپ نے تو موبائل پر قبضہ کیا سمن تو کیا تھے तो معلوم ہوا جب سمن میں تصرف کرے گا تو معلوم ہوا مجلس کے اندر قبضہ نہیں کرے گا لہذا آپ نے سلم کیا ہو جائے گا اس کے لیے تو ضروری تھا کہ اسی مجلس میں کیا کیا جائے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی جی جب تصرف کر لے گا تو سمن لے گا یا سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لے گا سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لیتا جب سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لی تو سمن پر قبضہ پایا گیا اس مجلس میں یہ <تصفح> تو کسی اور چیز پہ قبضہ ہوا سمن پہ تو قبضہ نہیں ہوا سمن موبائل تو نہیں ہم نے ٹھہرایا تھا سمن تو کتنے پیسے تھے <تصفح> <تصفح> <تصفح> دس ہزار اور میں جب آپ سے یہاں سے موبائل آپ کے حوالے کر کے اٹھ کے چلا گیا تو مجلس ختم ہو گئے مولانا لیکن اس مجلس کے ختم آ... اس مجلس کے اندر آپ نے راس المال پر قبضہ کیا نہیں کیا. کیا حالانکہ یہ تو عقد سلم کی بقا کی شرط تھی اس کے باقی رہنے کے لیے شرط تھی کہ راس المال پر اسی مجلس میں قبضہ مقدر مقدر کیا جائے اور آپ نے نہیں کیا تو عقل سلم کیا ہو جائے گا بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں ولاج تصرف فی رسل المال جائز نہیں تصرف کرنا رسل مال کے اندر والا فل في المسلم فی ہی اور نہ مسلم فی کے اندر قبل قبضی قبضے سے پہلے بھائی ولاج شرکت والی ولا تو فل في مسلم المسلم ہی قبل قبضی ہی صورت مسئلہ یہ مولانا فتویٰ اباب دیں مولانا کہ کیا حکم ہے بیا کا بھائی میں نے آپ سے کو سے آقد سلم کیا دس ہزار روپے میں کہ آپ مجھے دو ماہ کے بعد سو کفیس گندم دیں گے پیسے کتنے دیے دس ہزار اور دو مہینے بعد گندم کتنی دیں گے سو خفیس آخد ہو گیا ہم دونوں چلے گئے بھئی. دو چار دن بعد ابھی مدت پوری نہیں ہوئی میں نے آپ سے چیز وصول نہیں کی درمیان میں مجھے زید ایک دن زید سے ملاقات ہوئی زید سے کہا بھائی میں نے ف... میں نے اسے کہا میں نے فلا آدمی سے دس ہزار روپے میں سو خفیس گندم خریدی ہے جو مجھے فلاں تاریخ کو ملے گی دس ہزار روپئے میں نے اس کو دیے تم اگر چاہو تو تم بھی میرے ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہو پانچ ہزار مجھے آپ دے دو میں نے دیے دس ہزار آپ کتنے دے دو پانچ ہزار دے دو آپ تو جتنی گندم آئے گی آدھی آپ لے لینا آدھی محترم محترم محترم میں لے لوں گا یا جتنا بھی حصہ مثلا میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے ڈھائی ہزار دے دو تو چوتھا حصہ گندم آپ کی ہو جائے گی جتنی بھی گندم وہ جو, جو, جو گندم آئے گی اس کا چوتھا حصہ آپ کا ہو جائے گا اور باقی تین حصے میرے ہو جائیں گے تو دیکھو میں اس شخص کو گندم میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں شریک کر رہا ہوں وہ جو گندم آئی اب میری اور زید کی مشترکہ ہے اس میں سے ایک حصہ زید کا ہوگا اور تین حصے میرے ہوں گے یہ شرکت آ گئی والا اب آپ بتائیے یہ درست ہے یا درست نہیں درست نہیں کیوں بھائی شاہ بخش یہ تو مبیے میں قبل القبض کیا کر رہا ہے صرف کر رہا ہے زید کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے اس میں یہ جائز نہیں یہ تو تھی شرکت والی صورت سورت کی بھی اسی طرح صورت بنا لو میں نے آپ کو دس ہزار دیے ہوئے ہیں اور آپ نے سلم کیا ہے آپ نے دو مہینے بعد مجھے کتنے قفیز گندم دینی ہے سو قفیز ایک دن اسی طرح مجھے زید ملا دو چار دن بعد بھائی میں نے زید سے کہا بھائی مجھے دو مہینے بعد سو قفیز گندم ملنے والی ہے دس ہزار میں نے دیے ہیں آپ چاہیں تو میرے ساتھ بیڑے سولیا کر لیں مجھے دس ہزار دے دیں وہ ساری گندم آپ کی ہو گئی وہ ساری گندوں تو بیٹھ تو کر لیا بھائی سمجھ میں آیا آپ کیا حکم لگائیں گے مالانا جائز نہیں کیوں نہیں جائز بابلہ کا تصرف تو سرو ہے شاباش تو کہتے ہیں و فِي شرکت مسلم قبل قبضی ہی اور جائز ہے شرکت مولانا اور نہ بیا تو مسلم فی یعنی مبیائی کے اندر قبل قبضی اس کے قبضے سے پہلے چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت القلا